السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد رب اللہ رب العالمین واشد اللہ وحدہ واشد المحمدن ابدرسل وسلم صحاب امنی تدابیہ وسط الب سنت مدین درست دروس جو عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق علامہ مفتی شیخ نباز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر کتابچی کے اندر جمع کیا ہے اس کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے آج سے نماز کے مسائل میں ہم داخل ہوں گے اور نماز کے مسائل میں سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی شرطیں بیان کی ہیں اس سے پہلے توحید کا ذکر ہوا توحید کو تین قسمیں ان تمام چیزوں کے سامنے آپ کے سامنے آئیں اور آج سے انشاءاللہ اللہ جو نماز کی شروع ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے مسلم رحمتہ اللہ علیہ نو شرطیں بیان کی ہیں ان میں کچھ شرطیں تو ایسی ہیں جو عام ہیں ہر عبادت کے لیے ضروری ہیں ہر عبادت کے لیے جیسے مسلمان ہونا اقل مند ہونا بالغ ہونا یہ شرطیں ایسی ہیں جو تقریباً ہر عبادت کے لیے ضروری ہیں اور کچھ شرطیں ایسی ہیں جو نماز کے ساتھ خاص ہیں تو مصنف رحمتہ اللہ علیہ نو شرطیں بیان کی ہیں نماز کی اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ پائی جائے وہ چیز تو عبادت بھی نہ پائی جائے مثال کے طور پر جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی وضو نہیں پایا گیا تو نماز بھی نہیں پائی گئی تو وضو شرط ہے نماز کے لیے بات سناری نا وضو نماز کے لیے شرط ہے اگر کوئی بندہ کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو چونکہ وضو نہیں پایا گیا تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی نماز بھی اس کی نہیں ہوگی نماز کے لیے وضو شرط ہے تو شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو جو مشروط ہے وہ بھی نہ پائی جائے اس کا بھی وجود نہیں ہوگا لیکن شرط پائے جانے سے مشروط کا پائے جانا ضروری نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر وضو ہے آپ اگر وضو کر لیں تو کوئی ضرور نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھیں کوئی ضروری نہیں ہے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اسے انسان وضو کر لیتا ہے تو شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر عبادت نہ پائی جائے اگر وہ نہ ہو تو عبادت بھی نہیں مانی جائے گی جیسے وضو کی مثال دی گئی کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے اگر وضو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نو شرط بیان کی ہیں سب سے پہلے شرط بیان کی ہے اسلام کہ مسلمان ہونا چاہیے اور یہ شرط ہر عبادت کے لیے ہر عبادت کے لیے شرط ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے قربانی ہے نماز ہے طواف ہے عمرہ ہے جتنی بھی ساری عبادات ہیں ہر عبادت کے لیے اسلام شرط ہے اگر کوئی غیر مسلم یہ عبادت کرتا ہے مثال کے طور پر روزہ رکھتا ہے صدقات کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے تو دنیا میں اس کو فائدہ تو مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ شرط ہے اسلام ہر عبادت کے لیے اور اللہ کے ارشاد ہے کہ ماکان کان المشرقی نہیں مساجد اللہ شاہدین اللہ بالقف اولا کا حبت اعمال ہوں وفی ہم خالدون کی مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھیں شاہدین النف صحیح بالقفر وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ کافر ہیں اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اولا کا حبت عام یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہیں وہ فر نارم خالدون اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اسے معلوم ہوا کہ اسلام شرط ہے کس کے لیے نماز کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے امب تغ اسلام دینا فلحی اقبال امین وافل آخرت بن الخاصرین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالی کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اور وہ آخرت میں خسارا پانے والوں میں سے ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام یہ بنیادی شرط ہے اگر کوئی غیر مسلم ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھتا ہے بہت سارے غیر مسلم ہیں جو روزہ رکھتے ہیں کیونکہ روزہ میں انسان کو طبی فائدہ بھی ہے انسان کو جسمانی فائدہ ہے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں معدے کو راحت ملتی ہے آرام ملتا ہے بھوکھا رہنے سے انسان کو سکون ملتا ہے اور اس طریقے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے اس کے اندر تو بہت سارے جو غیر مسلم وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن اس روزہ رکھنے کا فائدہ اللہ تعالی کیا ان کو نہیں ہوگا زیادہ زیادہ ان کو دنیا کے اندر فائدہ ہوگا دنیا کے اندر فائدہ ہوگا کی ان کو صحت اچھی رہے گی یا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے بہت سارے غیر مسلم بہت سارا خیر کا کام کرتے ہیں اسکول بناتے ہیں چیریٹی کا کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں علاج کراتے ہیں غریبوں کا مریضوں کا تو اسی صورت میں دنیا میں تو ان کو فائدہ اس کا ہے ان کا نام ہوتا ہے ان کا نام ہوتا ہے لیکن آخرت میں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ رب جو ان تمام چیزوں کا ثواب دینے والا ہے بدلہ دینے والا وہ رب جس نے جنت بنائی جہنم بنائی اس رب پر ان کا ایمان نہیں ہے لہذا ان تمام چیزوں کے کرنے کا آخرت ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا تو بنیادی پہلی شرط کیا ہے مسلمان ہونا دوسری شرط کیا ہے عقل, عقل مند ہونا اگر کوئی پاگل ہے مجنون ہے تو وہ نماز کا مکلف نہیں ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے رفی القلم و تھا تین لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے تین لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان پر عبادت فرض نہیں ہے وہ ان کے لیے معاف ہے انای محتاطہ سونے والا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے آدمی سو گیا مان لیجیے نماز کا وقت ہو گیا کوئی اس کو نہیں جگایا تو وہ معاف, معاف ہے جب بیدار ہوگا تب نماز پڑھے گا وہ جب بیدار ہوگا کہ اس کو بیدار کیا جائے گا تو نماز پڑھے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز کے لیے ہمیشہ سوتا رہے الارم لگا کر کے سوئے ڈیوٹی کے لیے اور نماز کے لیے الارم نہ لگائے یہ تو اس شخص کے لیے جو کبھی سو گیا ہوتا انسان کے ساتھ کبھی انسان تھکا مادہ ہے یا اس طریقے سے انسان کچھ پریشان ہے اور اس کو نیند آ گئی سو گیا کوئی جگانے والا نہیں ملا ایسی صورت میں اس کے لیے ہے یہ ایسا نہیں کہ انسان اس کا بہانا بنا لے اور کہے کہ میں تو سو رہا تھا اس لیے فجر میں نہیں آیا ہمیشہ میں سو ہو گیا نہیں کوئی مجھے اٹھایا ہمیشہ بہانہ بنا لے حصہ نہیں ہے بہت سال لوگ ایسے کرتے ہیں فجر کے لیے الارمیں لگاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے الارم لگاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد ڈیوٹی پر جائیں گے شیخ نماز رحمۃ اللہ اور جس کتاب کے مصنف ہیں ان سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے لیکن کب پڑھتا ہے ڈیوٹی جانے سے پہلے اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر ڈیوٹی پر جاتا ہے اور نماز اس کا وقت نکلنے کے بعد پھر وہ پڑھتا ہے تو ماں, انہوں نے کیا جواب دیا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کیوں, نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا ہے ڈیوٹی کے لیے الارم لگاتا ہے ڈیوٹی کے لیے اٹھتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے نماز کو اللہ رب اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا وقت پر انسان پڑھے گا تب اس کی نماز ہوگی کبھی انسان سو گیا یا اس طریقے سے کوئی مجبوری انسان کے پاس آ گئی الگ مسئلہ ہے لیکن انسان ہمیشہ اپنا عزر بنا لے ہمیشہ سوئے اور کہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ انسان سویا ہے تو مکلف نہیں ہے یہ حدیث کا مان اور مفہوم نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کبھی انسان سو گیا اس شخص کے لیے اور جسے جگانے والا نہ ملے آج تو آپ کے موبائل میں الارم آپ لگا سکتے ہیں آج کل تو الارم گھڑیاں آتی ہیں دوسروں کو آپ بتا سکتے ہیں آپ کے ایک روم کے اندر کئی لوگ رہتے ہیں آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میری نیند گہری مجھے جگہ دینا لیکن انسان ڈیوٹی کے لیے ایسا تو کرتا ہے لیکن نماز کے لیے ایسا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے جو آدمی نماز کو وقت کے بعد پڑھے بغیر ازر کے اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ اجر بنائے سونے کا کہ بھائی تو سو گیا تھا بعد میں نماز پڑھے سورج نکل گیا اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ رہا ہے عصر کی نماز کا وقت نکل گیا مغرب بعد اثر کی نماز پڑھ رہا ہے یا زہر کے وقت نکل گیا عصر کے بعد زور کی نماز پڑھ رہا نہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کسی کھیل کے اندر مصروف ہے کوئی کرکٹ کھیل کوئی فٹ بال ہے کوئی والی بال کھیل رہا ہے کوئی کچھ دیکھ رہا ہے وہ نہیں کھیلتا لیکن والی بال فٹ بال دیکھ رہا میچ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے اب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وقت نکل جاتا اس کے بعد جا کے نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ جان بوجھ کر کے اسے نماز کو چھوڑ دیا اللہ نے وقت کے ساتھ نماز کو فرض کیا ہے ہر بات کا وقت ہے نماز کا بھی وقت ہے امنا سلا کانت المنی کتاب موقوط نماز کو وقت کے ساتھ اللہ اقبال نے فرض کیا ہے تو سونے کا مطلب یہ کہ انسان کبھی سو گیا کوئی جگانے والا نہیں ملا جو اس کو بیدار کر سکے اور پھر جب بیدار جب ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا دوسرا بول مجنون حتیہ یفیق اور مجنون پاگل جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے مجنون بھی مکلف نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے وہ نہیں سمجھتا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے وہ بکتا رہتا ہے اس کی زبان سے باتیں نکلتی رہتی ہیں اول فول انسان بگتا رہتا ہے جو مجرون پاگل ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی یہاں بھاگتا ہے کبھی وہاں بھاگتا ہے کبھی روڈ پارک کرتا گاڑیاں آ رہی اس کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ گاڑیاں آ رہی ہم کو روڈ نہیں پارک کرنا چاہیے ایسا بھی ہوتا ہے اس کے پاس عقل نہیں بیچارا مجرون ہے تو ایسا انسان مکلف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جب تک کہ وہ انسان کیا ہے اس کی عقل نہ جائے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ ابلامن حساب لے گا کیا لے گا ان کی آزمائش کرے گا اور ان کو آگ میں کودنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا. آگ میں کود جاؤ. اگر وہ کود جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو گلو گلزار بنا دے گا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر وہ نہیں کودیں گے آگ میں اور کہیں گے کہ یہ آگ ہم کو جلا دے گی اور یہ آگ سے ہم کو نقصان ہوگا اور اللہ رب العلامن کے حکم میں کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العلام ان کو پھر جہنم میں داخل کر دے گا اللہ ان کی آزمائش کرے گا کیا کرے گا اللہ ان کی آزمائش کرے گا کن لوگوں کی جو مجنون اور پاگل ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو آزمائے گا تو جب وہ اللہ کی بات کا انکار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ میری بات دنیا میں اگر تجھے ملتی اور تجھے ڈرانے والے پہنچتے تو تو بھی ہماری بات کا انکار کرتے تھے جیسے تو نے ہماری بات کا یہاں پہ انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کا حکم ماننا ہے اللہ رب العامی نے حکم دیا کہ ان کو خواب دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کو ذبح کرنا یہ نہیں کہا کہ بچہ کیوں ہم ذبح کریں بچے کے حفاظت کرنا چاہیے بچہ ذبح کرنا غلط ہے نہیں کہا انہوں نے اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم پر انسان عمل کرے گا اللہ رب الامی نے جان بچائی اسماعیل کی لیکن وہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اللہ رب الامی نے حکم دیا ان کو خواب کے اندر وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے نکل پڑے یہ نہیں کہا کہ بچہ تو یہ کو ہم ذبح کریں اور بچے کی یہی ہمارا سہارا بنے گا تیرے اللہ تیرے بعد بڑھاپے میں میں اسے فائدہ اٹھاؤں گی کچھ نہیں کہا انہوں نے انہوں نے ہستی اسماعیل اسلام کو لیا اور زبا کرنے کے لیے تیار ہوگی تو اللہ تعالیٰ جیسا اسے آزمائش کر سکتا ہے ہنستے خزر علیہ السلام ہے نا سور کہا اللہ بیان کیا ہے کشتی توڑ دی انہوں نے بچے کو دبا کیا تھا کہ دبا کیا تھا انہوں نے بچے کو دبا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یہ اللہ ان کو بتایا کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کے لیے کفر کا سبب بن سکتا ہے یہ سرکش بنے گا نفرمان بنے گا نے بچے کو قتل کر دو انہوں نے قتل کر دیا بچے کو دبا کر دیا بچے کا دبا کرنا غلط ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر انسان کرتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ البرام نے ابلیس کو حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم السلام کا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا ہے ابلی انکار کر دیا میں کیوں سجدہ کروں انسان کا تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا اللہ کا حکم نہیں مانا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جانب میں داخل کر دیا یہ جانم کے اندر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے راد درگاہ ہو گیا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا مرن ٹھہرا ہمیشہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد انسان کو اپنی عقل نہیں استعمال کرنا ہے کہ ہمیں ایسا کیوں کریں اللہ کا حکم آ اس پر عمل کرنا ضروری تو پاگل انسان کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرے گا کہے گا کود جاؤ آگ کے اندر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آگ میں جل جاؤں گا میں کیوں میں کودوں آگ کے اندر یہ میرے نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں بھی تجھے ڈرانے والے اگر پہنچتے تیرے پاس اگر عقل ہوتی اور ڈرانے والے تجھ کو ڈراتے ہمارے اوپر ایمان لانے کی تجھے دعوت دیتے تو وہاں بھی تھی بات کہتا ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہانا میں داخل کر دے گا تو جو پاگل ہے دنیا کے اندر وہ مکلف نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس داخل نہیں ہے وہ نماز آئے گا پڑھنے کے لیے مان لیجیے اول پھول بکے گا ہنگامہ کرے گا شور کرے گا حضرت نہیں اس لیے دوسروں کو بھی تشویش ہوگی اور وہ خود بھی کیا کہہ رہا ہے اسے خود معلوم نہیں ہوگا اس لیے جو پاگل ہیں وہ مکلف نہیں ہیں ان سے اللہ کو معاف کر دیا تیسرا وہ صغیر حد تیب بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے جب تک بالغ نہیں ہو گئے اسلام کا مکلف نہیں ہے وہ البتہ یہ کہ سات سال کا ہو جائے گا نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا دس سال کا ہو جائے گا نماز نہیں پڑھے گا مارنے کا حکم ہوگا بچہ اگر عمرہ کرتا اس کا عمرہ قبول ہوگا جو کرائے گا عمرہ اس کو بھی سوا ملے گا بچے کو بھی عزر ملے گا بڑے بچے نے حج کیا جو ماں باپ اس کو حج کرائیں گے ماں باپ کو بھی عزر ملے گا اس کو بھی عزر ملے گا لیکن بڑے ہونے کے بعد جب بالغ ہوگا اور اس کے پاس جب مال ہوگا دولت ہوگی استطاعت ہوگی تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا تو یہ بچپن کا حج ہے یہ بلوغت کا حج نہیں ہے بچپن انسان کو نہیں معلوم رہتا ہے اسی لیے بچپن میں اگر وہ کوئی حج کرے کوئی عمرہ کرے بچہ اور وہ کوئی چیز, ایسی چیز کا ارتقاب کر لے جو منع ہے تو اس پر کوئی کفار نہیں ہے جیسے ناخون کاٹ لیا یا سلے ہوئے کپڑے اس نے پہن لیا کچھ کر لیا اس نے خوشبو لگا لیا ایران باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع آنا ناخن کاٹنا منع نا? لیکن بچہ اگر خوشبو لگا لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے اسے نہیں نا, کچھ کہا جائے گا کیونکہ بچہ ہے وہ اس کو اس کے پاس عقل ابھی نہیں آئی ہے اس لیے بڑا ہونے کے بعد اس کو پھر کرنا پڑے گا پوری سوچ بوجھ کے ساتھ اور پورے علم کے ساتھ کہ کی کیسے آپ کو حج کرنا ہے کیسے آپ کو عمرہ کرنا ہے اور جن چیزوں سے دور رہنا ہے عمرے کے دوران احرام کے دوران ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا پڑے گا اور نہ دینا پڑے گا ہے نا تو اس طریقے سے بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر کوئی ایماد فرض نہیں ہوتی ہے تو دوسری شرط کیا ہوگی عقل کہ انسان عقل مند ہے چوتھی شرط تیسری شرط کیا تمیز تمیز یہ ہے کہ بچے کی اتنی عمر ہو جائے کہ وہ تمیز کرنا شروع کر دے دو چیزوں میں آگ میں تمیز شروع ہو جائے یہ سونا ہے سونا بھی لال ہوتا ہے نا اور آگ بھی لال ہے وہ فرق کر سکے اس طریقے سے یا اس طریقے سے اور چیزوں کے اندر فرق کر سکے وہ تو اس کو تمیز کہا جاتا ہے اور تمیز کی عمر کم سے کم سات سال ہے اسی لیے جب سات سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور سات سال کے بچے کو باتیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں تمیز کرنا شروع کر دیتا بچہ جو سات سال کا ہو جاتا ہے یاد رکھنا شروع کر دیتا ہے ایک صاحبی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اپنے منہ میں اور ہمارے چہرے پر آپ نے پانی کو کیا, کیا؟ نہیں تھوک دیا یا ہمارے چہرے پر پانی آپ نے گرا دیا تو وہ ان کی عمر سات سال تھی وہ کہتے مجھے یاد ہے وہ مجھے وہ چیز یاد ہے مانوی نے ایسا کیا آپ نے پیار بے شفقت میں کیا ٹھیک ہے پیار اور شفقت میں چھوٹے سے بچے تھے وہ سات سال کے تھے تو اس طریقے سے سات سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو تمیز کی عمر اس کو آ جاتی ہے باتیں اس کو یاد رہنا شروع ہو جاتی ہیں وہ بتائے گا کہ میں سات سال کا تھا ایسا واقعہ ہوا تھا اور یہ اس طریقے سے ہوا تھا گاؤں میں ایسا حادثہ ہو گیا خاندان میں ایسا ہو گیا وہ بتانا شروع کر دیتا تو بہت ساری باتیں سات سال کے بعد انسان کو یاد رہتی ہیں تو سات سال کا بچہ ہو گیا تمیز کی عمر کو پہنچ گیا تو سات سال کا ہو جائے گا تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اللہ کسل قدیش مرو ابنا اقبال صلاحۃ اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کی ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو وضرب علیہ وضرب علیہم اور جب وہ دس سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے ان کو مارو وہ فرق مواز اور ایک بستر میں ان کو نہ سلاؤ تفریق کر دو کہ سات سال کے ہو گئے ہیں تو ایک ہی بستر میں ایک لحاف کے نیچے نہ سلاؤ ان کو الگ الگ لحاف دو ان کو الگ الگ بستر ان کو دو کیونکہ الگ ایک ایک لحاف کے اندر رہیں گے ایک ہی بستر میں رہیں گے تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کچھ غلط چیز پیدا ہو شبت پیدا ہو اس لیے ہماربی نے منع فرمایا ہے بچپن ہی سے بچ لوگوں کو حفاظت کی تعلیم دی ہے یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا پندرہ سال کا اٹھارہ سال کا ہو گیا بیس سال کا ہو گیا نہیں اسے پہلے ہی سے کیونکہ بچپن سے جب تعلیم دی جاتی ہے تو چیز کیا ہوتی ہے بچے کو فائدے مند ہوتی ہے اور اس طریقے سے بچہ پھر اے, صحیح رہتا ہے اور اس کی تربیت کی جا سکتی بڑا ہونے کے بعد تربیت نہیں ہوتی ہے بچہ بڑا ہو گیا اس جو پودا ہوتا ہے بچپن ہی سے اس کو آپ پانی دیتے ہیں بڑا ہونے کے بعد پانی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے بچپن سے جو تربیت دی جاتی ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے اسی کا اثر رہتا ہے اب آپ لوگوں جو صورتیں بچپن میں یاد کی ہوں گے ابھی تک یاد ہوں گی صورتیں وہ نہیں صورتیں انسان بھول جاتا ہے لیکن بچپن کی صورتیں جو یاد کیا وہ نہیں بھولتی ہے وہ یاد رہتی ساری باتیں اس لیے بچپن ہی سے بچوں کو تربیت دینا ضروری ہے ان کو تعلیم دینا ضروری تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو وہ چیز ان کے لیے مشکل نہ ہو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے بچپن سے بچیوں کو پردہ کرنا سکھائیں وہ کپڑا ان کو پہنائیں جو عورتوں کے لیے ہوتا ہے اگر بچی بڑی ہوگی پندرہ سال کی اب کہو کہ چلو پردہ کرو نہیں کرے گی ہو. لیکن پہلے سے اگر کرائیں گے تو اس کو عادت رہے گی پردہ کرے گی حجاب اور نقاب پہنے گی لیکن بڑی ہوگی پندرہ سولہ سال کی اب کہتے ہیں کہ نقاب پہنو بیٹی نہیں یہ اس کے سے نے اس کو پہلے ہی سے ایسے کپڑے پہنا شروع کر دیا جو مردوں کا لباس ہے مردوں کا کپڑا ہے چست کپڑا پہناتے ہیں چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں جینس پین پہناتے ہیں بچیوں کو اب بڑے ہونے کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ یہ سب نہیں پہنا نہیں مانے گی آپ کی بات آپ نے پہلے سے کیوں نہیں کیا بچپن سے کی تعلیم؟ اس کی تربیت آپ نے کیوں نہیں کی اس لیے بچپن سے تربیت کرنی چاہیے ہر انسان ذمے دار ہے اور ہر انسان اپنے ماتحت کے لوگوں کے بارے میں قیامت کر دیں اسے سوال کیا جائے گا تو ہمار یہ تیسری جو شرط ہے تمیز اور جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے تو اسے صورت میں اس کو تمیز آنا شروع ہو جاتی ہے تین شرطیں آج ہم نے پڑھی ہیں کتنی شرطیں تین کون کون سی اسلام یہ ہر ایک کے لیے ہے ہر بات کے لیے اسلام کا ہونا ضروری دوسری کا شرط ہے عقل ٹھیک ہے عقل مند ہونا کیونکہ جو مجنون پاگل ہے وہ مکلف نہیں ہے تیسری شرط ہم نے کیا پڑھی ہے تمیز کی اور بہت سارے لوگ اس کو بلوغت بیان کرتے ہیں کہ بالغ ہو جانا کیونکہ بالغ ہونے کے بعد انسان مکلف ہو جاتا ہے اور جب انسان بالغ ہو گیا اس کو تمیز بھی آ جاتی ہے لیکن نماز سات سال کا ہو جانے کے بعد حکم دیا جائے گا ایسی روزے کے بارے میں آتا سلب صالح سے کہ بڑے بچوں کو بچپن سے روزہ رکھواتے تھے وہ بچپن سے اور ان کے لیے کہہ تھے آپ روزہ رکھ لوگے تو افطاری کے بعد ہم آپ کو یہ گفٹ دیں گے آپ کمین عام دیں گے بچوں کو حوصلہ دلاتے تھے اور بچے اسی حوصلے میں روزہ رکھ لیتے تھے تو بچپن سے عادت چاہیے یہ یعنی کہ سال کا بچہ ہوگیا اب کہو روزہ رکھو نہیں رکھے گا وہ اس کی عادت ہی نہیں ہے نہیں بھوکا رہ پائے گا لیکن اگر آپ بچپن سے آٹھ سال کا سات سال کا ہو گیا آپ دھیرے دھیرے اس کو رکھوانا شروع کر دیتے ہیں بچے جب افطاری کرو گے میں آپ کو یہ توحفہ دیں گے یہ کفلا کر کے آپ کو دیں گے آپ اس کو شوق دلائیے آپ اس کو ہمت دلائیے تو اس سے بچے کا شوق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے پھر انسان اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے جب تک بچہ انسان جب تک کو مکلف نہیں ہے اور نہ ہی اسے سوال کیا جائے گا بلوغت کے بعد سوال کیا جاتا ہے باقی شرطیں مشاء اللہ اگلے کے اندر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب الامن ہم سب لوگوں کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور اللہ رب الامن ہمیں اخلاص دہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں قبول کرامن جیر و صبابین محمد والا علی و صابن